اساب الحدیث کی طرح نئے تراجم ملبا آپ سمجھ جائیں گے جب پوری گفتگو ختم ہوگی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ حکمت کیا ہے تو پڑھنے والے نے جو حدیث پڑھی اس کو آگے آئیں گی وہ حدیثیں جس میں آپ کو یہ بات سمجھے تو امام بخاری ایک ہی حدیث لائیں کندھوں تک ہاتھ کھڑے کرنے کی اور کان کی یہ جو لوے ہیں از و نئے تک کان کے برابر ہاتھ کھڑا کرنے یا انگوٹھے کو کان سے ملانے تک کوئی حدیث امام بخاری نے روایت نہیں کی یہاں تک آپ نے یہ بات دیکھ لی نمبر ایک نہ تو رفا دین نہ کرنے کی کوئی حدیث بھی نہیں لائے اس پر میں ابھی بعد میں آتا ہوں نقطہ سمجھیں بعض لوگ آپ سے کہیں گے اہناف ہنفی رفا یا نہیں کرتے ہم پہلی بار کرتے ہیں افتتاح میں تقبیر بعد میں رفع دین نہیں کرتے بعض اہل علم اور بعض احباب کہیں گے کہ آپ رفع دین نہیں کرتے اور رفع دین ترک کرنے یا نہ کرنے کی تو کوئی حدیث بخاری میں نہیں ہے یہ اعتراض ہے نا اس کا ایک جواب آپ کو مل چکا ہاں رفع دین نہ کرنے کی کوئی حدیث بخاری میں نہیں ہے اسی طرح جیسے بیٹھ کر پیشاب کرنے کی بھی کوئی حدیث بخاری میں نہیں ہے نہیں ہے تو کیا ہوا بھائی کوئی قیامت آ گئی ہے بخاری شریف میں صرف پچیس سو تیرہ حدیثیں ہیں بس انہوں نے ایک معیار مقرر فرمایا ہے امام بخاری نے اور ساڑھے ستانوے ہزار حدیثیں جو انہیں خود صحیح یاد ہیں وہ نہیں ہیں بخاری شریف میں تو باقی کتابوں سے دیکھ لیتے ہیں اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ باقی کتابیں غلط لکھی گئی ہیں یہ نقطہ سمجھا رہا ہوں اب دوسری بات میں نے بتائی توقیت مسا کی وہ بھی بخاری شریف میں نہیں ہے ہم کرتے ہیں تو دوسری کتابوں پر انحصار کیا نا اب اسی طرح بتا رہا ہوں دین میں کندھوں تک ہاتھ اٹھانا بس اس کے سوا آگے کوئی اور حدیث امام بخاری نہیں لائے حدیث کے الفاظ ہیں حد دسنا بلکہ ترجمت الباپ سمجھا دوں آپ کو جو میں نے وہ کیا تھا اوپر تھا باب نمبر پچاسی امام بخاری نے فرمایا باب ال یرف یہ اس کا عنوان ہے ترجمۃ الباب ہے آگے فرمایا وکالا ابو ہم رافا ان نبی و صلی اللہ عليه وسلم حس و من کے بئی اب یہ جو حدیث ہے رافا ان نبی و صلی اللہ علیہ وسلم حس و من کے بئی کہ حضور صلاحۃۃ السلام نے اپنے ہاتھ اپنے کندھوں تک اٹھائے یہ جو بیان کیا آپ نے دیکھا اس میں امام بخاری نے کوئی سند بیان کوئی سند بیان نہیں کی کول بیان کیا ابو حمید کا بغیر سند کے اور انہوں نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے ایسے کیا یہ ترجمت الباپ میں امام بخاری اس طرح کرتے ہیں کہ اس میں حدیث کی سند ترجمت الباپ میں وہ جو مواد دے دیتے ہیں وہ ان کی فکا ہے اب بڑی اہم چیز کہنے والا ہوں یہاں بڑا اہم نقطہ ہے فقہ حنفی پر جو سب سے بڑا اعتراض ہوتا ہے اور امام اعظم پر اساتذہ اور شیوخ بیٹھے ہیں جو سب سے بڑا اعتراض ہوتا ہے وہ یہ اعتراض کرتے ہیں اور آئمہ فقہ پر وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ اقوال دے دیتے ہیں وہ مراسیل دے دیتے ہیں صحابہ کا کال مرسل صحابی دے دیتے ہیں مرسل تابعی دے دیتے ہیں مکتور روایت دے دیتے ہیں کہ فلاں نے کہا کہ حضور ایسا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم فلاں تابئی نے کہا کہ حضور ایسا فرماتے تھے فلاں تابئی نے کہا کہ حضور کا عمل یہ تھا فلاں صابعی نے کہا کہ حضور کا معمول یہ تھا فو کہا آئمہ اور امام اعظم ابو حنیفا فقط اس طرح کال نقل کر کے حضور کا بیان اور سنت بیان کر دیتے ہیں وہ امام بخاری مسلم کی طرح پوری صنعت کے ساتھ حدیث روایت نہیں کرتے لہذا ہم ان کی بات کو بولیے ان کی بات کو نہیں مانتے یہ بات آپ سمجھ گئے اب اس کا جواب دے رہا یاد رکھ لیں امام اعظم ہوں یا امام مالک ہوں یا امام شافعی ہوں یا احمد بن ہمبل جو ائمائے فقہ اور ایما مذہب ہیں اور متحدے مطلق ہیں جنہوں نے مذہب کی بنیاد رکھی بشمول امام الا امام اعظم ابو عنی رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ مسئلہ فقہ کا سمجھانا چاہتے ہیں تو یاد رکھ لیں حکم فقہ سمجھانے کے لیے امام فقہ کو صنعت کے ساتھ حدیث بیان کرنے کی حاجت نہیں ہوتی وہ خود متمد ہوتا ہے وہ فکا ہوتا ہے یا وہ تابعی ہے یا تبا تابعی ہے خود خیر القرون سے ہے اور اپنی پوری محقق صنعت کے ساتھ وہ صحابی کو بیان کر رہا ہے یا تابعی کا قول بیان کر رہا ہے کہ ابن سیری نے کہا شابی نے کہا زوری نے کہا فلاں نے کہا حسن بصری نے کہا کتا نے کہا اکرما نے کہا جب وہ اعتماد کے ساتھ پوری ثقافت کے ساتھ وسوخ کے ساتھ صحابی کو تابعی کو تبا تابعی کو جس سند پر انہیں علم بھی ہے اعتماد بھی ہے جب ان کے کول سے بیان کرتے ہیں کہ فعل رسول اللہ حاقظہ او کال رسول اللہ حاقظہ یہ حاقظہ یفعل رسول اللہ یہ حاقظہ یقول رسول اللہ جب وہ ان کا کول روایت کرتے ہیں تو اعتمادن ان کا کول حکم مرفو کی طرح ہوتا ہے آپ <سؤال> کہیں گے کس طرح اسی طرح امام بخاری نے صحیح بخاری میں اول سے آخر تک جو عمل ترجمت الباب میں کیا ہے وہ عمل امام اعظم ابو حنیفہ نے کیا ہے اب بات کو سمجھ گئے یہ جو امام بخاری نے جو کچھ کیا ترجمت الباب میں یہی امہ فقہ کرتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ نے یہی کیا ہے امام اعظم کا ترجمت الباب چونکہ بیان فقہ کے لیے ہے بیان حکم کے لیے ہے استمبات احکام کے لیے ہے اور اپنے فقی مذہب کے اظہار کے لیے ہے اس وجہ سے اور, اور وہ چونکہ امام بخاری کو چونکہ یہاں اعتماد ہے ابو حمید پر اور ابو حمید کو اعتماد ہے سند پر کہ حضور نے ایسا فرمایا لہذا امام جب اعتماد ثقاحت کے ساتھ اعتمادن کہتا ہے بیان فقہ کے لیے تو وہ امام بخاری کے ترجمت الباب کے حکم میں داخل ہوتی ہے لہذا علم فقہ کے ایسے بیان وہ درجہ رکھتے ہیں جو امام بخاری کے ترجمت الباب کا ہے اور جہاں وہ پوری صنعت کے ساتھ حدیث روایت کر دیں اس کا وہ درجہ ہوتا ہے جو کتب حدیث میں اسناد حدیث کا ہے تو وہ دونوں طریقے اپناتے ہیں یہ ترجمت الباب کی وضاحت ہے نیچے حدیث یہ عبداللہ بن عمر سے روایت کیا کال اور ایت النبی صبلی افطاطہ او کما قال عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا حضور کا کہ دیکھا کہ نماز کو افتتاح کیا تکبیر کہی اور اپنے دستے مبارک کندوں تک اٹھائے بس اب امام بخاری دوسری روایت تو لائے ہی نہیں ہے صحیح بخاری میں کانوں تک اٹھانے کی ایک ہی روایت دے دی کیوں کہ اوپر اب اس کی بات کو سمجھیں کیوں دی کہ اوپر وہ اپنی فکا بیان کر چکے ہیں اوپر اپنا مذہب جہاں امام بخاری ہر جگہ نہیں دیں گے ترجمت الباب میں وضاحتیں عنوان دے دیں گے ترجمت الباب جاں امام بخاری ترجمت الباب میں کوئی کال بھی دے دیں حدیث کا کوئی جز بھی دے دیں صحابہ تابعین کا کوئی کال دے دیں تو گویا انہوں نے اپنا اظہار معاف ضمیر کر دیا اپنے مذہب کو اپنی فقی حکم کو اپنی ترجیح کو بیان فرما دیا جب بیان فرما دیا اوپر کہ یہ ہے تو حدیث وہ لائیں گے اوپر کے بیان کردہ بات کو ثابت کرنے کے لیے تو میں مقصود یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ کتاب الحدیث بھی ہے کتاب فک بھی ہے اس فرق کو سمجھے بغیر اگر بخاری پڑھیں گے تو بغالتہ پیدا ہوگا سمجھ کے پڑیں گے تو مغالتیں دور ہو جائیں گے اب آئیے جب یہ بات ہو گئی تو اب ہمیں اب حدیث صحیح من کے بے کے بعد کانوں تک اٹھانے کی احادیث صحیحہ بھی موجود تھی امام بخاری نہیں لائے امام مسلم لائے ہیں یہ میں نے توقید فلمسا کی جو بات حدیث کی آپ کو بتا دی تھی وہ تو پہلے ہی بیان کر دیا تھا اور امام مسلم آگے لائے ہیں مسلم شریف کتاب و کتاب و میں نامہ باب ہے اور باب کا عنوان انہوں نے بنایا باب و استحباب رف الیدین ہاتھ اٹھانے کا استحباب حزب المن کے بین وہ کاندھوں تک کا باب ہے اس باپ میں امام بخاری پہلے تو اسی طرح کندھوں تک ہاتھ اٹھانے کی حدیثیں لائے ہیں امام مسلم اور اس کے بعد حدیث نمبر آٹھ سو تریسٹھ آٹھ سو تریسٹھ اور حدیث نمبر آٹھ سو چونسٹھ آٹھ سو چونسٹھ دو حدیثیں یہ امام مسلم لائے ہیں صحیح مسلم میں فرماتے ہیں ان مالک کے بن الحوئی مالک بن حویرس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں امام مسلم ان رسول اللہ صلی اللہ اب ہمارا فقی مذہب کیا ہے ہم کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں یا کانوں تک کہاں تک اٹھاتے ہیں اب یہ مذہب کہاں سے ثابت ہے کانوں تک اٹھانے کا امام مسلم کی روایت سے امام مسلم نے مالک بن حویرس سے روایت کی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا کب برا رافا یادئی ہے حتٰ بہما اوزو نئی فرمایا کہ حضور علیہ السلاۃ والسلام جب تکبیر آپ نے کی فرمائی آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اتنا اونچا اٹھائے کہ کانوں کے برابر کر دیے کانوں کے برابر کر دیے تو اب حزف اوز نئی کی حدیث امام مسلم لے آئے بخاری نہیں لائے اور اگلی حدیث پھر امام مسلم ایک اور لائے اس میں فرم انّ ان کرتے ہیں پچھلی صنعت کے ساتھ ہی انّرا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکال حتٰ حاضیہ بےحم فروع اوزو نئی ہاتھوں کو اتنا اونچا اٹھایا کہ یہ جو کانوں کی فرو یہاں تک ملا دیا اب یہ دو حدیثیں امام مسلم نے روایت کی جس سے مذہب حنفی ثابت ہوا امام بخاری نہیں لائے یہی حدیث اس طرح از و نئی کی امام ترمزی لائے ہیں امام ترمزی نے بھی روایت کی اسی طرح یہ حدیث امام مالک بھی لائے ہیں معتا میں اب آپ دیکھیں کہ حدیث احادیث صحیحہ جو امام مالک وہ بھی کتب سہا میں ان کی شامل ہے الموتہ امام مالک کی روایت میں ہے معطا میں تر مزیق میں ہے مسلم میں ہے دیگر کتب میں ہے ایک امام بخاری میں کے پاس نہیں ہے وجہ کیا کہ ترجمت الباپ میں ان کا ایک فکی مذہب ہے اس کے مطابق حدیث درج کر دی میں یہ آپ کو ایک بڑا وسیع تناظر میں نقطہ سمجھا آ رہا ہوں کوئی کہ رفع یا دین والی نہ کرنے والی حدیثیں نہیں کوئی کہے آمین بالجہر کی حدیثیں ہیں آہستہ ہم پڑھتے ہیں وہ نہیں ہیں کوئی کہتے فاتح خلف المام ہم نہیں کرتے ترک کرتے ہیں امام کے پیچھے فاتحہ وہ حدیثیں بخاری میں نہیں ہیں میں پوری بنیاد رکھ رہا ہوں کہ بخاری میں حدیثیں کس طرح آتی ہیں اور کس طرح نہیں آتی یوں بیس نہیں کی گئی یہ آج کی نشست کا خاص خاصہ ہے کہ امام اگر اس انداز سے دیکھے تو بخاری شریف میں بہت سی حدیث وہ نہیں ہیں جو ہم دیگر جگہوں سے لیتے ہیں اب المنہا جو سے میں آپ کو اس طرح باقی بہت ساری کتب میں جانے کی بجائے چند نمونے آپ کو سمجھا دوں بڑے اہم یہ میری اپنی کتاب ہے المینارج الصدی میں نے سیاح ستا اور دیگر کتب حدیث چالیس کتب حدیث سے میں نے تیار کی اب بڑی اہم چیز ہے وہ سنتے آئیے سب سے پہلے یہ جو در کے رف دین کی روایت اور حدیث بخاری نے نہیں لی اب بنیاد تو سمجھ گئے نا القما سے روایت ہے ان الکما تھا کالا کالا مسعود رضی اللہ تعالی میں سنن ابی داود سے حدیث پڑھ رہا ہوں اور سنن ترمزی سے اور سنن نسائی سے سیاستہ کی تینوں کتابیں اور حدیث حسن صحیح عبداللہ اللہ ابن مسعود فرماتے ہیں علا و سلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں تمہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں جو نماز جس طرح حضور علیہ السلام پڑھتے تھے وہ پڑھ کے نہ دکھاؤں عرض کیا آپ دکھائیں عبداللہ اللہ مسعود نے نماز پڑھی اور صرف پہلی مرتبہ رفا یہ کی ہاتھ اٹھائے اور پھر پوری نماز میں ہاتھ نہیں اٹھائے فرمایا یہ طریقہ حضور کی نماز کا تھا وقال ابو عیسیٰ جو امام ترمزی نے فرمایا حسنن یہ حدیث حسن ہے اب امام ترمزی امام بخاری کے شاگرد ہیں یہ امام بخاری کے شاگرد ہیں اور اس سے بڑھ کے ایک بات بتاؤں دو حدیثوں میں امام بخاری کے شیخ بھی ہیں امام ترمزی صرف شاگرد نہیں ہیں شاگرد بھی ہیں اور استاذ بھی شیخ بھی ہیں بخاری شریف میں دو حدیثیں امام بخاری نے امام ترمزی سے روایت کی ہیں لکھ لیں بعض علماء محققین نے ایک حدیث کو لکھا ہے ایک حدیث روایت تو یہ عام اہل علم میں یہ معروف ہے مگر مغالطہ لگا ہے تو میں نے مطالعہ کر کے دوسری حدیث نکالی ہے دو حدیثیں امام بخاری نے امام ترمزی کا نام لے کر ان سے روایت کی ہے اب وہ امام ترمزی جو الاحدیث کے امام ہیں حدیث کے علل کے اور روات کے اور رجال کے امام ہیں اور امام بخاری کے نظام سے بھی اور شیوخ میں بھی بخاری میں جن کی دو روایتیں ہیں وہ فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے حسن حدیث مقبول ہے یا نہیں بولیے مقبول ہے یہ حدیث مگر امام بخاری نے روایت امام بخاری اور مسلم نے نہیں کی اگر دو نے نہیں کی تو تین نے لے لیے ترمزی نے بھی ابو داود نے بھی اور نسائی نے بھی اور پھر آگے حدیث خالد بنبر اربو عظیفہ سے کالو حد ثنا سفیان و ب اسناد ہی یہ اوپر کی اسناد کے ساتھ کالا فرافہ یہ دئی فی اول مرتن و کال اباد و واحدہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے صرف پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھائے اور بعضوں نے کہا صرف ایک مرتبہ ہاتھ اٹھائے بعد میں نہیں اٹھائے و ابو داود اس کو سنن ابو داؤد نے روایت کیا حضرت براب بن آزب کی روایت ان رسول اللہ صلی اللہ علام کانا تھا رفا دیر ابو داود ابو داود نے روایت کی حضرت برا بن آزب روایت کرتے ہیں کہ حضور صلاحت والسلام نے جب نماز پڑھنی شروع کی تو دونوں ہاتھ اپنے کانوں تک اٹھائے رفا یدین دین کیا کانوں تک اور پھر پوری نماز میں دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھائے تکرار نہیں کیا تو مذہب حنفی ثابت ہوا یا نہیں تو یہ کہنا کہ بخاری میں نہیں ہے یہ علم کی دنیا میں یہ قول کوئی مانا نہیں رکھتا سباہ جہالت کے ہزارہ عدیث ہیں ہزارہ آقام ہیں جو بخاری میں نہیں مسلم میں ہیں اور جو دونوں میں نہیں ہے ابوداؤت میں ہیں ترمزی میں ہیں سوال یہ نہیں ہے کہ کس کتاب میں ہے سوال یہ ہے کہ اس کی صنعت کیا ہے اسناد صحیح ہے حسن ہے مقبول ہے اور دیگر اسناد کے ساتھ اس کی تائید ہے وہ کوئی بھی امام لے لے اور پھر امام ابو حنیفہ تو امام بخاری سے پہلے ہوئے ہیں بعد میں تو نہیں ہوئے پھر امام دار کتنی نے روایت کیا میں فلم صحابہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ تو ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلما حضرت عبداللہ مسود فرماتے ہیں میں نے آقا کے پیچھے نماز پڑھی حضرت ابو بکر کے پیچھے پڑھی حضرت عمر کے پیچھے پڑھی فلم استفتا نماز میں افتتاح پہلی تقبیر تیریمہ کے سوا کسی وقت بعد میں نبارہ ہاتھ نہیں اٹھایا مقصد بات کا یہ تھا امام بخاری نے نہیں لیے وجہ کہ انہوں نے باب بھی قائم نہیں کیا اور بعض اماموں نے باب ترک الف کا قائم کیا امام نسائی نے رف الدین کا باب بھی قائم کیا اور اگلا باب باپ و ترک حاضہ رفادین ترک کرنے کا باب بھی قائم کیا تو سیاستہ کے بعض امام دونوں طرف کے باب بناتے ہیں اور دونوں طرف کی حدیثیں لاتے ہیں یا ایک ہی باپ میں دونوں طرف کی حدیثیں لاتے ہیں امام بخاری صرف ایک طرف کی لاتے ہیں کیونکہ اوپر ترجمت الباپ میں اپنا فیقی مذہب بیان فرما چکے ہیں اور یہ اعتراض کی بات نہیں ہے وہ محدث بھی ہیں امام حدیث بھی ہیں اور مشتحد بھی ہیں اپنا اشتہاد کی تائید میں حدیثیں لائے ہیں اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اپنے اشتہاد کی تائید میں حدیثیں لائے ہیں پھر یہ سوال ہی ختم ہو جاتا ہے کہ صرف بخاری میں دکھاؤ بھائی جو بات امام بخاری کے اشتہار میں نہیں ہے مختلف ہے وہ امام بخاری کیسے لائیں گے وہ مسلم لائیں گے یا ابوداؤد لائیں گے یا ترمزی لائیں گے یا نسائی لائیں گے اسناد کا صحیح ہونا ضروری ہے اب اسی طرح آگے آئیے آگے کرات امام بخاری نے جتنے ابواب بنائے ہیں کرات کے ابواب بنائے ہیں پڑھنے کے امام کے پیچھے بولیے پڑھنے کے کوئی باپ ترک کا امام بخاری نے نہیں بنایا ترک الات کا امام بخاری نے باب یہ بات جب انہوں نے باب ہی نہیں بنایا تو اس کا مطلب ہے ان کا یہ فقی مذہب ہے اگر آپ کہیں کہ کوئی صحیح حدیث نہ تھی اس لیے باب نہیں بنایا تو یہ بات غلط ہوگی ہم ثابت کر چکے ہیں بھائی صحیح حدیثیں ساڑھے ستانوے ہزار تو امام بخاری کو ہی یاد تھی جو انہوں نے صحیح بخاری میں درج نہیں کی امام مسلم نے لیے اور انہوں نے بھی صحیح کا التزام کیا وہ بھی صحیح تھی مگر چونکہ امام بخاری کے فی مذہب میں وہ بات نہیں اوپر اشتہاد میں نہیں لہذا وہ نہیں لائے اب انہوں نے ترک الکراد کا باب نہیں باندھا امام مسلم حدیث لائے ہیں اب امام مسلم بھی چونکہ رفع یدین کے قائل ہیں یہ بات سمجھیں چونکہ رفع رفع الدین کے قائل ہیں تو ایک حدیث ہے جو ترک رفع الدین کا باب ہونا چاہیے تھا صحیح مسلم میں بھی مگر انہوں نے قائم نہیں فرمایا حدیث اور مضمون کی ہے اور انہوں نے ایک اور مقام پہ وارد کی ہے کتاب المساجد و مواصل اسلاد اور باب و سجود کیونکہ اس حدیث میں مضمون سجدہ تلاوت کا آیا ہے تو سجدہ تلاوت کے مضمون کی وجہ سے سجدہ تلاوت کے باپ میں امام مسلم یہ حدیث لے گئے مگر اس سجد تلاوت سے پہلے امام کے پیچھے امام کے ساتھ کیرات نہ کرنے کا مضمون آیا ہے اس کا الگ باب نہیں بنایا ان انسار حضرت عطا بن یسار فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے پوچھا سوال کیا انل کراط مال امام میں نے پوچھا امام کہ امام کے ساتھ قرع کا حکم کیا ہے ٹھیک ہے باب خلفل الامام نہیں آیا مال امام آیا ہے دونوں معنی ہو سکتے ہیں دونوں معنی ہو سکتے ہیں امام کے ساتھ قرع کرے یا نہ کرے دونوں مانا ہو سکتے میں نے پوچھا کہ اس کا حکم کیا ہے تو حضرت زید بن ثابت نے فرمایا لا کرا مال امام فی شعی کسی چیز میں بھی امام کے ساتھ کرات جائز نہیں ہے کرات نہیں ہوتی یہ حدیث امام مسلم لائے ہیں بولیے یہ حدیث امام اور آگے بعد میں فرمایا کہ ان کا خیال ہے کہ بن نجم ازا ہوا میں نے حضور کے ساتھ پڑھی اور آپ نے سجدہ نہیں فرمایا میں نے سجدہ نہیں کیا اب لا کرا آتا مال امام یہ باب امام مسلم نے قائم نہیں کیا اس کو سجود و تلاوت کے باب میں حدیث دے دی اگر کوئی باب اس عنوان سے بھی قائم ہوتا کہ باب لا کرا آتا مال امام اور یہ حدیث جہاں سجود التلاوت میں بیان ہوئی تھی وہاں اس باپ میں بھی درج ہو جاتی تو پڑھنے والوں کو باب کا عنوان پڑھ کے سمجھ آ جاتا کہ امام کے ہوتے ہوئے قرأ نہیں کی جاتی تو دونوں معنی نکلتے مگر ہوتا یہ ہے کہ امام حدیث جب ایک باب قائم ہی نہیں کرتا اور احادیث اس باپ میں پھر نہیں لاتا یا دوسرے باپ میں لاتا ہے تو پڑھنے والے کا ذہن پھر اس طرف التفات نہیں کرتا یہ بہت بڑا بنیادی نقطہ ہے اب اس کے اوپر میں جو آگے احادیث کوٹ کر رہا ہوں وہ یہ امام مسلم نے خود امام مسلم نے روایت قائم کی بیان کی انقتادات پر میں ویزا کارا آ فان ستو وفی حدیث ابھی ہو رہی رہتا وحضا کارا آ فن ستو اخراج مسلم و کال ہو وی امام مسلم نے کہا یہ حدیث صحیح ہے حضرت قدادہ سے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ تو جب امام کرات کرے تو تم چپ ہو جایا کرو وہ ازاکارا سے تو جب امام کات کرے تو تم چپ ہو جایا کرو اب یہ جو حدیث ہے ازا کارا سے تو جب کات کرے تو چپ ہو جایا کرو اب اگر یہ حدیث سے تو کا باب قائم کر کے اس کے نیچے درج کی جاتی تو فاتحہ یا قرات خلف الامام یا عدم القرات خلف الامام کا مسئلہ سمجھ میں آ جاتا مگر یہ باب قائم نہیں فرمایا اس کی جگہ یہ حدیث امام مسلم لے گئے ہیں کس باب میں اتشد فصلات نماز میں تشہد کے باب میں لے گئے ہیں جب تشہد کے باب میں حدیث درج ہو گئی اب وہ جب باب ہی نظر سے نہیں گزرا تشہد کا باب ہے تو دھیان کہاں جائے گا یہ تو بیٹھ کے لفظ بلفظ کوئی ارک کرے گا راتیں زندگی کی جاگے گا اور ساری زندگی سمندروں میں غوطہ زنی کرے گا تو نکلے گا کہ یہ حدیث اس مضمون کی تھی مگر اس باب میں نہیں آئی اب بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو باب قائم ہوئے یہ مستفیٰ کی حدیث نہیں ہے یہ حدیث کے اشتہاد ہیں بس فرق یہ ہے کہ یہ حدیثیں امام آزم ابو حنیفہ کو پہنچی تو انہوں نے باب و ترق القرات خلف الامام یہ باب قائم کر کے حدیث لکھ دی اور یہ حدیثیں امام بخاری مسلم کو پہنچی انہوں نے دوسرا عنوان قائم کر کے حدیث لکھ دی ترجمت الباب بدل گئے حدیث وہی وہ رہی اس لیے فیقہ حنبی بھی حدیث صحیح پر قائم ہے ایک اور بڑی اہم چیز جو اس میں سمجھنے والی وہ یہ اگری حدیث ہے امام ترمزی اور امام مالک لائے ہیں ترمزی اور مام مالک بات بڑی یہاں میں امام مالک اور امام ترمزی حدیث لائے ہیں معطا میں اور جامع ترمزی میں اور قال ابو حد عیسیٰ حاض حدیث حسن صحیح یہ حدیث حسن صحیح ہے جو پڑھ رہا ہوں اور حدیث کیا ہے انا اسام جابر ابن عبداللہ اللہ جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں یقول من منصل رق آتن لم كا فیحا بے امبل قرآن فلم إلا أن يكون وراء <الإمام> انہوں نے فرمایا کہ جو شخص ایک رکت بھی پڑے امام ایک رکت بھی پڑھے مگر اس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو گویا اس نے نماز پڑھی نہیں ہے سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں پڑھی اور ساتھ فرماتے ہیں اللہ این یقون ورا المام ہاں سوائے اس بات کے کہ اگر وہ امام کے پیچھے باجماعت پڑھ رہا ہو اب آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا معنی ہے اس کا اگر کوئی شخص نماز پڑھے اور ایک رکعت بھی خواب پڑے اور سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو نماز نہیں ہاں یہ استثنا ہے اگر امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے تو پھر کوئی حرج تو معنی کیا نکلا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھنا جائز نکل آیا نا کہ یہ اکیلے پڑھنے کا حکم تھا امام کے پیچھے پڑھنے کا حکم اب حدیث بڑی واضح ہے اللہ حدیث کے امام کے پیچھے اگر پڑھ رہا ہے تو پھر یہ حکم نہیں مگر ہوا کیا حدیث یہ ہے اور اس کو امام ترمزی نے روایت کہاں کیا کتاب السلاد میں اب بڑی توجہ طلب اس میں امام تر نے باب کیا باندھا ہے میں آج یہ نقطہ سمجھا رہا ہوں جو باب باندھے گئے ہیں وہ حدیث نہیں ہیں بس اتنی سی بات ہے یہ کھنگال کھنگال کے نقطہ سمجھ جو ابواب باندھے گئے ہیں وہ حدیث رسول نہیں ہیں حدیث رسول وہ ہیں جو نیچے درج ہوئی ہیں ابواب ہر امام نے امام حدیث نے اپنے اجتہاد کے مطابق قائم کی ہے ترجمت الباب ان کا اجتہاد ہے اب حدیث بڑی کلیئر ہے ورآل اب اس میں کوئی جہری یا سری نماز کا ذکر ہے بفجر کی ہو یا, مغرب کی, ہو یا زور کی اونچے پڑھنے والی یا آہستہ کوئی ذکر نہیں ہے نا امام ترمزی نے باپ باندھا اور اس میں حدیث لائے ترکر کی راط خلف المام جہر المام و بالقراہ جب امام جہری نماز پڑھا رہا ہو تو اس کے پیچھے کرا نہ کی جائے باب یہ قائم کیا جہری نماز کے پیچھے اور جو حدیث درج کی ہے اس میں جہر اور سر کا سرے سے ذکری نہیں اب آپ سمجھے ہیں اب اب حدیث کو دیکھیں یا محدث کے ترجم عنوان باب کو دیکھیں بولیے ہمارا مذہب ہم نے کس پر رائے قائم کرنی ہے چیپٹر کے ٹائٹل پر یا حدیث مستفوی پر لوگوں کو یہ فہم نہیں ہوا انہوں نے باب کو بھی حدیث کا درجہ دے دیا اب یہ ترمزی شریف میرے سامنے ہے اور آپ حیران ہوں گے یہ پوری حدیث میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دی باب نمبر 117 ہے اور باب ہے ماں فی ترکل کرات خلف المام ایزا جہار و جب امام اونچی آواز سے کراط کر رہا ہو تو اس وقت ترک کر دینا کرات کا نہ پڑھنا باب یہ قائم کیا ہے اور حدیث میں نے آپ کو بتا دی اس باب میں وہ حدیث بھی درج کرتی ہے جس میں جہر اور سر کا سرے سے وہ مسلم شریف کی تھی جو میں نے پڑھی اب ترمذی شریف بھی ہے کول من صلى ركعه لم يقرأ فلم يصلي الا ان يكون ورا الامام یہ اس کا باب ہے تو جہر الامام کا ذکر نہیں ہے حدیث میں مطلقا عدم قراءت کا بیان ہے کہ اکیلے پڑے تو قراد کرے اگر امام کے پیچھے ہو تو نہ کرے حدیث یہ ہے مگر باب مختلف لفظ جاہر المام کا لفظ لگ جانے کی وجہ سے پڑھنے والوں کا سارا رجحان بدل گیا اب اسی طرح امام احمد بن حنبل کا قول ایک اور حدیث بھی اس میں لائے ہیں اب یہ حدیث امام ترمزی سنا نے ترمزی لکھے باب نمبر چھتر باب نمبر چھہتر امام ترمزی نے باب قائم کیا میں آج آپ کو بخاری کے باب حدیث الباب اور ترجمت الباب کی بحث سمجھا کر بخاری مسلم ترمزی سب کا موازنہ کروا رہا اب ترمزی کو دیکھیں ترجمت الباب کہتے ہیں عنوان باب اور حدیث الباب حدیث نبوی جو روایت ہوئی باب امام بخاری نے قائم کیا باب و رف الدئی نے اندر رکو کیا باب ہے رکو کے وقت رفع یا کرنا باب کا عنوان یہ ہے جو حدیثیں تو رکو کے وقت رفع یا کی ہیں وہ تو اس باب کے تحت آنی چاہیے آنی اور وہ حدیثیں جو رکو کے وقت رفع یا کا ذکری نہیں ہے وہ بہتر ہوتا کہ وہ اس باب کے تحت درج نہ فرماتے ان کے لیے الگ باب قائم ہوتا تو پھر یہ حنفیہ پر اعتراض نہ آتا اب باب ہے رفع الیہدین اندر رکو رقو میں رفع یا نہیں ہوگا باب یہ ہے اس میں دوسری حدیثوں کے ساتھ اب میں حدیث پڑھ کے سنا رہا ہوں اس باب کے تحت امام تر جو حدیث لائے ہیں وہ ایک حدیث یہ بھی ہے کالا عبداللہ اپنے مسعود رضی اللہ تعالیٰ عن اللہ وسلی بکم صلاۃ رسول اللہ کیا تمہیں حضور کی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں عرض کیا دکھائیں پر نماز پڑھی فلم اللہ فی اول مرتن انہوں نے نماز پڑھی اور سب سے پہلے ہاتھ رفع دین کیے تکبیر تحریمہ کے بعد افتتاح میں اور پھر ساری نماز میں کہیں رفع یا نہیں کیا حدیث ہے ساری نماز میں رفع دین نہیں کیا اور درج یہ حدیث کس بات میں کی ہے رف ال رکو رکو کے وقت رفع دین کرنے کے باب۔ میں حق ہے ہمارا احترام ہے یہ ہمارے امام ہے سب ہمارے سر رکھوں پر تو میں یہ عرض کر رہا ہوں تنقید نہیں کر رہا کسی پر کیا مجال گناہ ہے ان کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کاش یہ حدیث امام تر اس باپ کے تحت درج نہ فرماتے چونکہ یہ حدیث اس باپ کے تحت بنتی نہیں ہے اس میں وہی حدیثیں لاتے جو رکوع کے وقت رفا دین کرنے کو ثابت کرتی تھی یہاں تو خود حدیث کے لفظ ہیں کہ حضور نے پہلی افتتاح کے بعد پوری نماز میں رفا نہیں کیا یہاں تو نفی ہو رہی ہے باپ کی جو باپ کا عنوان ہے اس کی سو کیا طریقہ بہتر ہوتا اس کے لیے اگر آپ ایک دوسرا باب قائم فرما دیتے باب و ترک رفیل یا دین اب والا مرہ یہ باب قائم ہوتا باب و ترک رفیل مرہ اب وہ باب قائم نہ کرنے کی وجہ سے حدیثیں چھپ گئی اب اسی طرح میں وہ پہلے حدیث دے چکا جاہر والی کہ جہر کا کوئی ذکر نہیں مگر وہ باب دوسرا قائم ہو جانے کی وجہ سے ایک مغالتا آ گیا یہ امام موتہ امام مالک میرے ہاتھ میں ہے موطّہ امام مالک نوٹ کر لیں اور آپ کے پاس بھی کتابیں ہیں جو نہیں ہیں بعد میں گھر جا کے پڑھتے رہیے کتاب و کیا کتاب و اور اس کا باب ہے آٹھ... آٹھواں کتاب و کا باب ما جاء فی ام القرآن باب ما جاء فی ام القرآن سورہ فاتحہ کی فضیلت میں جو اس کے بارے میں آیا یہ نہیں باب قائم کیا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ یکرات نہ کرنا یہ باب نہیں قائم فرمایا باب ہے ما جا ام القرآن اس باب میں جو حدیث امام مالک ایک لائے ہیں انا سامع اجاب ربر عبد اللہ یہ میں معطہ امام مالک پڑھ رہا ہوں حدیث نمبر ایک سو اکانوے حدیث نمبر ایک سو اکانوے فرمایا یقول و منسلّ رق عطن وہی حدیث لم یکرا فیا بم الق فلم یوسل جس نے ایک رکت بھی نماز پڑھی مگر اس میں ام قرآن سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوگی اللہ ورا مگر امام کے پیچھے پڑھ رہا ہو تو ہو جائے گی بغیر سورہ فاتحہ کے اب باپ میں حدیث درج کی ہے امام مالک نے خود فرمائی ہے کہ امام کے پیچھے نہ پڑھی تو نماز ہوگی مگر اس کا باب نہیں قائم فرمایا اگر باب الگ قائم فرما دیتے تو اچھا ہوتا ہے اب بھی اچھا ہے مگر مزید اچھا ہوتا ہے اس میں الگ الگ حکام واضح ہو جاتے اب نفس سے حدیث میں آپ نے دیکھا نفس حدیث میں وہ بات نہ تھی اور آگے پھر ایک حدیث ہے اگلا باب ہے باب نمبر پچاس اور کتاب کا باب نمبر دس اور پڑھیے باب کا عنوان ہے باب و ترکل کی راط امام فیما جہر فی امام کے پیچھے اس نماز میں قرع نہ کرنا جس میں وہ جہری قرات کرتا ہے یعنی فجر مغرب اور عشاء یعنی جہری نمازوں میں کیا جاری نمازوں میں قرات امام کے پیچھے نہ کرنا یہ باب ہے آپ سمجھ گیا نا بات کو تو امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے عاشق رسول نے اور امام اہل مدینہ نے باب یہ قائم کیا فکر ہے بس امام اعظم کا بھی فکی رجحان ہے یہ ہر ایک کا حق ہے تو میں صرف یہ بات ثابت کرنا چاہتا ہوں اللہ کے بندو اگر یہ حق فقی رجحان کے مطابق ابواب بنانا اور ان کے مطابق عادیث لانا امام بخاری کو یہ حق دیتے ہو امام مالک کو دیتے ہو امام مسلم کو دیتے ہو امام ترمزی کو دیتے ہو سب ابا کو دیتے ہو یہ حق امام اعظم ابو عنیفا کو کیوں نہیں دیتے اتنی سی بات ہے تو امام مالک نے ایک باب قائم کیا جاری نماز میں امام کے پیچھے کرنا اور پڑھیے حدیث کیا ہے سنیے بڑی غور سے لفظ حدیث کے انا ابد اللہ عمر عبد اللہ بن امر کا سو ان سے جب پوچھا گیا ہل یق رہو احد خلفل کہ کیا کوئی شخص امام کے پیچھے کات کرے اس حدیث میں سوال میں جہری غیر جہری کا کوئی ذکر ہے بولیے آپ لما بیٹھے میں پھر دوہرا رہا ہوں ازا کان سوئلہ ہل یکہدام کیا امام کے پیچھے کات کی جائے یا نہ کی جائے ری کا کوئی فرق یہاں کوئی ذکر ہے متلقن سوال تھا کیا امام کے پیچھے مختی کت کرے یہ پوچھا گیا کالا سلاد کم خل فل امام جب کوئی مقتدی امام کے پیچھے نماز پڑھے تو امام کی قرات اسے کافی ہوتی ہے پیچھے بت پڑے یہ جواب ہے وہ ازا سہدو فل یقرا پھر اس اطلاق کی مزید توسیع کر دی توسیق کر دی تصریح کر دی متلکن کے جب امام کے پیچھے ازا صلاحت امام مالک بیان کرتے ہیں عبداللہ بن عمر نے جواب دیا جب کوئی مقتدی کبھی بھی امام کے پیچھے نماز پڑھے خجاری ہو یا سری نفس حدیث میں متن حدیث میں سوال میں اور جواب میں کہیں بھی جہری سری کا بیان نہیں متر تو پڑھے یا نہ پڑھے آپ نے فرمایا اعزاز صلاح کم خلفل امام جب تم میں سے کوئی امام کے پیچھے نماز پڑھے تو امام کی قرآ مقتدی کو کافی ہوتی ہے یہ جواب تھا اور پھر آگے فرمایا وہ اعزاز صلاح وحدہ یقرہ اور جب وہ شخص اکیلا نماز پڑھے تو تب کت کرے اب حدیث اپنے معنی میں اپنے مفہوم میں اپنے ابلاغ میں بڑی واضح ہے مبہم نہیں ہے شک و شبار التباس سے بال آتا رہے مگر کیا کریں سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام اہل مدینہ نے امام مسلم اور امام بخ ان کی طرح اس حدیث کو جس باپ کے تحت درج فرما دیا وہ ہے ترک الکراۃ خلف الامام فیما جہارا فی جہری نمازوں میں کرا نہ پڑھی جائے تو اس کو کہتے ہیں محدثین جب گفتگو کرتے ہیں میں وہ حق استعمال کرتے ہوئے ادب کے ساتھ عرض کر رہا ہوں یہ طریقہ محدثین ہے آپ پڑھ لیں جس کتاب کو پڑھ لیں آپ امام اسکلانی کو پڑھ لیں آپ امام کرمانی کو پڑھ لیں آپ امام عینی کو پڑھ لیں امام کستلانی کو پڑھ لیں امام نووی کو پڑھ لیں آپ شروع ہے بخاری کو پڑھیں شروع ہے مسلم کو پڑھیں شروع ہے ترمزی کو پڑھیں ابھی داود کو پڑھے ہر محدث بیان کرتا ہے کہ یہ جو حدیث الباب سے ترجمت الباب مختلف ہے جوڑ نہیں کھاتا وہ لکھتا ہے کہ حدیث الباب سے ترجمت الباب ثابت نہیں ہوتا کبھی بیان کرتا ہے کہ ترجمت الباب اور حدیث الباب میں اختلاف ہے فرق ہے مطابقت نہیں ہے لکھتے ہیں شاہ اللہ بیان کرتے ہیں تراجم الباب پہ لکھنے والے کل محدثین بیان کرتے ہیں مطابقت نہیں ہے سو so, میں ان کے تطبوں میں عرض کر رہا ہوں ان بہت ساری کتب میں جہاں امام جہاں یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ ستہ میں مبتا امام مالک میں اور بخاری اور مسلم میں کثرت سے مذہب امام اعظم ثابت نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ در شدہ احادیث اور تراجم الباب میں مطابقت نہیں ہے احادیث وہی ہیں کسی اور کتاب کو نہ لیں صرف سیاستہ پر مدار کریں بخاری مسلم ترمزی ابو داود پر ہی مدار کریں وہی حدیث جو انہوں نے لی تراجم الباق بدل دیں پورا مذہب امام اعظم ابو حنیفہ ثابت ہو جائے گا اب جو تراجم ہیں ان کے وہ حدیثیں نہیں ہیں وہ ان کے اشتہاد ہیں اور ہم اشتہاد بخاری کے مقلد نہیں ہیں ہم اشتہاد ابو حنیفہ کے مقلد ہیں امام بخاری ہمارے امام ہیں امیر المومنین فی الحدیث ہیں امام مطلق ہیں امام العما ہیں امام الفاظ ہیں سب سے بڑے سرتاج ہیں سورج ہیں مگر روایت حدیث کے الحدیث کے الحدیث فکا کے امام نہیں روایت حدیث کے امام ہیں فکا کے امام ابو حنیفہ ہیں جن کا ہر کوئی یال ہے جن کا ہر کوئی موتاج ہے تو سمجھ لیں کہ یہ جو مسائل پیدا ہوئے یہ مسائل احادیث کی وجہ سے نہیں تراجم الابواب سے اس لیے میں نے جب اپنی حدیث کی کتابیں آج انہی کتب میں سے حدیث لے کے مرتب کی تو میں نے سب کے تراجم البواب الگ قائم کیے یہ حق ہے اس میں کوئی ناجائز نہیں ہے یہ حق ہے جو حدیث کی کتاب جمع کرے مرتب کرے اس کا حق ہے کہ وہ ترجمت الباپ کو قائم کرے یہ وہ حدیث آ گئی کیوں آئی وجہ بتاتا ہوں وہی جیسے امام بخاری ترجمت الباب لاتے ہیں اسی طرح امام مسلم امام ترمزی ابو داود اور امام مالک کا طریقہ کہ حدیث کو بیان کر کے اینڈ پر اپنا مذہب بیان فرماتے ہیں چونکہ ان کا طریقہ یہ تھا کہ جہری نماز میں کرات نہیں کرتے سری میں کرتے تھے آگے لکھ دیا مس قال کالیہ سمے مالکن یقول الامر اندنا کہ ہمارے یہاں حکم یہ ہے یقرا رج الور فیما سری نماز ہو تو اس میں قرات کی جائے جہری ہو تو ترک کر دی جائے فرمایا ہمارا مذہب یہ ہے تو چونکہ مذہب یہ ہے اس لیے اس حدیث کو بھی اسی باب میں لے آئے یعنی مفہوم اس کا یہ سمجھا تو یہ مسئلہ مفہوم کا ہے اسی طرح جتنی احادیث آمین بال جہر کی ہیں یہ بخاری شریف پڑی ہے میرے سامنے جتنی احادیث آمین بال جاہر کی ہیں میں ترجمت الباب دے رہا ہوں بخاری شریف کا سارا آمین بال جہر کی ایک خاص جملہ آپ یاد رکھ لیں ہمیشہ بخاری شریف میں مسلم شریف میں جتنی احادیث آئی ہے نا جس سے مذہب ثابت ہوتا ہے آمین بابا بلند جہر کہنا باب قائم ہوئے ہیں اتام بے بل الجہر امام بخاری نے باب قائم فرمایا الجہر بالتامین اونچی آواز سے آمین کہنا اور پوری صحیح بخاری میں حدیث اونچی آواز سے آمین کہنے کی ایک بھی درج نہیں کی ہے ایک حدیث میں دیگر کتابوں کے لیے میں امام بخاری کی بات کر رہا ہوں یہ امام بخاری صحیح بخاری کتاب الاذان پڑھنے باب نمبر 111 باب جہر الامام بتمین جہر الامام بت اور پھر آگے باب نمبر 113 اس میں جہر المعمون بتامین امام کا اونچی آواز سے آمین کہنا یہ باب نمبر ایک سو ہے اور باب نمبر ایک سو تیرہ میں ہے مقتدیوں کا اونچی آواز سے آمین کہنا لکھ لیے دونوں باب اب آپ غور فرما لیں جہر الامام بالتامین امین ایک سو گیارہ نمبر باب اب میں نے ترجمت الباب سنا رہا پہلے عنوان آ گیا کہ اونچی آواز سے آمین کہنا امام کا اور آگے امام بخاری درج فرماتے ہیں حضرت عطا کا قول کہ زبر بیان فرماتے ہیں کہ ان کے پیچھے تھے جب مسجد میں آمین کہتے تو اونچی آواز بلند ہوتی کال کیا پھر سیدنا ابو حریرہ کا قول بیان فرمایا وہ صرف یہ کہ کسی کی امین ترک نہ ہو جائے بس حضرت نافع کا بیان کیا کہ وہ امین ترک نہ کرتے یہ ترجمت الباب کا مواد آ گیا باب ہے امام اونچی آواز سے آمین کہے امام بخاری نے باندھا اور اس کے تحت جو حدیث دی امام بخاری حدیث ایک ہی لائے صرف اس موضوع پر حدیث ایک ہی ہے اور اس حدیث میں اونچی آواز سے امین کہنے کا سرے سے کوئی ذکر ہی نہیں ہے میں حدیث پڑھ رہا ہوں ان نبی حریرت ردی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا امن المام و فمین ف ان من وافق تامین تعمین الملا غوفر الحما ما امن غمب ہی آقا علیہ السلام نے فرمایا جب امام آمین کہے مقتدیو تم بھی آمین کہا کرو جس کی آمین فرشتوں کی امین کے ساتھ مل گئی اس کی زندگی کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے کاش اچھا ہوتا میں ام حدیث کی پیروی میں عرض کر رہا ہوں بہت اچھا ہوتا اگر امام بخاری اس حدیث کو بابن فی فضلت تعمین میں لاتے اس حدیث کے مضمون میں الجہر بالتامین کا تو سرے سے ذکر ہی نہیں ہے اونچی آواز سے آمین پڑھنا اس کا تو حدیث میں سرے سے ذکر ہی نہیں ہے لہذا فضل التامین میں لاتے تو بات زیادہ کھل جاتی یہ وہ طریقہ جا محدسین نے ترجمت الباب سے اختلاف کیا ہے حدیث سے کوئی نہیں کر سکتا حدیث تو آقا علیہ السلام کی ہے یہ پہلا باب ہے امام اونچی آواز سے آمین کا باب نمبر ایک سو تیرہ جہر مت امین اگلا باب مقتدی اونچی آواز سے آمین کہے کیا بولیے اس کو بھی حدیث پڑھ رہا ہوں اس کے تحت بھی ایک ہی حدیث لائے ہیں امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ ایک ہی حدیث صرف اور وہ کیا ہے ان ابھی ہو رضی اللہ تعالی عنہ ان رس اللّہ صلی اللہ علیہ فکول مضمون ایک ہی ہے دونوں حدیثوں کا فرمایا آکا علیہ السلام نے کہ جب امام غیر المغدوب علیہم ولدوالین کہے تو اے لوگو مکت دیو تم آمین کہا کرو جس کی آمین ملائکہ کے کال کے ساتھ مل گئی اس کے پچھلے گنا معاف کر دیے بخشے جائیں گے اب اس پوری حدیث کے مضمون میں کہیں اونچی نیچی آواز سے آمین کہنے کا ذکر ہے تم حدیث میں تو الجہر بالتامین کا ذکر ہی نہیں ہے تو اچھا ہوتا کہ یہ حدیث بھی بابن فی فضل التامین میں لائی جاتی اور جہر ف التامین کا باب قائم ہی نہ کیا جاتا اور فوکہ پہ چھوڑ دیا جاتا وہ قرائن دیکھ کر کہ کون جہر ثابت ہوتا ہے یا یہ سر یہ درایت حدیث کا مسئلہ تھا روایت میں تو ہے نہیں آپ سمجھیں یہ ترجمت الباب اور حدیث الباب کا فرق ہے جو میں سمجھا رہا ہوں صحیح بخاری کے حوالے سے یہ آپ کے سامنے ہیں ساری ان کے بعد یہ کہنا کہ صرف بخاری سے دکھائیں ہم نہیں مانتے امام اعظم کی روایات جو ہیں ان کا مذہب بخاری مسلم میں ثابت نہیں تو سارا کچھ آپ کے سامنے ہے امام اعظم امام بخاری کے بعد ہوتے تو کوئی اعتراض کا جواز بھی بنتا وہ تو امام بخاری سے دو نسلیں پہلے وہ گزرے ہیں ان کے پاس ان سے اعلیٰ سندیں ہیں ان کی بات زیادہ بتبر ہے وہ براہ راست یا صحابہ سے سن کے روایت کرتے یا تابعین سے سن کے روایت کرتے تو امام بخاری تو تین چار پانچ واسطے درمیان میں ہوتے ہیں تب روایت کرتے امام اعظم نے وہ حدیث از خود روایت فرما دی ہیں اور ان کے ابواب انہوں نے ترجمت الباب الگ قائم کر جس سے فی انفی وجود میں آئی ہے یہ ان تمام کتب میں اسی طرح یہ سارے ابواب ہیں اور ایک اور بہت ایمان افروز میں کہوں گا چونکہ بڑوں کی بات ہے اکابر کی بات ہے ہم تو ایک نکتہ سمجھا رہے ہیں طالب علمانہ طریقے سے سمجھا رہے ہیں ایک حدیث ہے جس حدیث کے لفظ ہیں کہ آکر صلاحت والسلام نے غیر علیہ لین نماز میں پڑھی اور پھر آمین فرمایا اور آمین کہتے ہوئے آواز کو نیچے رکھا آہستہ آواز سے فرمایا جب یہ حدیث آئی کیا حدیث سن لیں انوا ابن حجر واعل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کالا سمیت نبی یا صلی اللہ علیہ وسلم کالا غیر المقوب علیہ وین فرماتے ہیں کہ میں نے سنا اکالیہ صلاحت السلام نے سورہ فاتحہ پڑھی اور غیر المغوب علیہ وین کی کرات کی فقال آمین پھر حضور نے آمین فرمایا وہ جب آمین کہا تو اپنی آواز پست فرما لی امام تر نے یہ حدیث روایت میں نے عرض کیا یہ امام ہیں کمال ہے الحمد کے روایت کرنے میں کسی نے عدل کے خلاف نہیں کیا یہ پہاڑ ہیں عدل کے ایمان کے تقوا کے ثقافت کے ایمانداری کے اگر ان میں یہ کمی ہوتی تو دین کی عمارت دھڑام گر جاتی عادیث لی ہے فرق کہاں آیا ابواب چونکہ ان کا اشتہاد فکر ہی تھا اشتہاد اب آپ اپنی فقی اشتہاد کے مطابق قائم کیے تو نتیتن اس کے معنی مطالع مختلف ہو گئے اب حدیث آپ نے سن لی کہ حضور نے آمین آئستہ آواز سے کہی اس حدیث کو امام بخت ترمزی نے اور حاکم دونوں نے روایت کیا اور امام ترمزی نے فرمایا حاضہ حدیث ان صحیح بڑی اہم بات بتا رہا ہوں امام ترمزی نے کیا فرمایا حاضہ حدیث یہ حدیث صحیح ہے حدیث بھی صحیح امیر کو آئستہ پڑھنے کی حدیث تو جب پہلی حدیثیں تھیں جس میں اونچی آواز کا کوئی ذکر نہ تھا ان کو درج کیا جہری نمازوں کے باب میں اور جب سراہت کے ساتھ آواز نیچے رکھنے کا ذکر آیا تو اس کو کس باب میں درج فرمایا وہ بھی پڑھ لیں ترمزی شریف کا باب ہے کتاب و سلاطن رسول اللہ باب ما جا فط امین آمین کہنے کے باب میں اہلیل میں تھوڑا مسکراہ پڑے نا سبحان اللہ, کہیں سبحان اللہ اس کا باب اب اس میں جہر والا باب تو بنا نہیں سکتے تھے الجہر و بین کا باب تو ممکن نہیں تھا اس حدیث کے لیے کہ حدیث خافا دہ ہوتا ہو آواز پست کی تو بہت اچھا ہوتا اگر امام ترمزی اس کے لیے اخفا بتہ کا باب قائم فرما دیتے مگر وہ قائم نہیں فرمایا جو کہ مذہب فقی اور رجحان کے خلاف ہے لہذا اس کو درج کر دیا آمین کا باب عمومی باب بنا کہ آمین کے باب میں اب آمین کے میں فضیلتیں بھی ہیں کسی کو کوئی سمجھ نہیں کہ اونچی یا نیچی جی یہ تراجم البواب اور احادیث الابواب کا مسئلہ آج کی رات میں امید کرتا ہوں خوب سمجھ میں آ گیا آ گیا بس میں آج کی گفتگو ختم کر رہا ہوں آخری حوالہ دے کر ایک موضوع جو امام اعظم سے روایت کیوں نہ کی اس کو انشاءاللہ کل صبح کے درس سے شروع کریں گے کل سے اور پھر بخاری شریف بد وحی کو باپ شروع کر دیں گے ایک حوالہ امام علامہ قاسمی کا قواعد تحدیث وہ جو چیز بیان کرنا چاہتا ہوں وہ میں نے ان تمام چیزوں کو تلخیص تاکہ کہ آپ کی بات کو اینڈ کر سکیں وہ کرنا چاہتا تھا تکمیل کرنے کے لیے کہ بات بنیادی یہ تھی اس سے یہ پتہ چلا کہ دو قسموں کے معاملات سامنے آئے ایک تو یہ کہ ابواب تراجم البواب کے نام سے جو تراجم قائم ہوئے وہ مختلف عنوان سے تھے وہ ان کا فقی اشتہاد تھا ان کا فقی رجحان تھا اور وہ باب ان عنوانات سے قائم نہیں فرمائے جو ان کے فقی مذہب یا رجحان کے خلاف تھے لہذا احادیث یا وہ نئی روایت کی جو اس باپ کے مطابقت میں نہ تھی یا اگر اس سے مخالف تھی تو انہی کو بھی اسی باپ کے تحت درج کر دیا جس کی وجہ سے الگ تفصیل نہ ہو سکی اور سانین یہ بات کہ حدیث جتنی کل درج ہوئی سن لیں کل سے ستہ میں بخاری شریف میں کل حادیث سیاح جو آئیں تکرار کے بغیر وہ پچیس سو تیرہ اور بخاری اور مسلم دونوں کو ملا لیں تو بغیر تکرار کے کل احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں صرف چار ہزار ہیں تعداد ورنہ مسلم شریف کی زیادہ ہے اپنی جگہ بخاری شریف کی طرح مگر تکرار کے ساتھ ہے مگر بولیے تکرار کے ریپیٹیشن اگر تکرار بخاری مسلم دونوں کے نکال دیں ان کتابوں کے اندر بھی کہ جو بخاری کے اندر ب تکرار آئیں یا جو صحیح مسلم کے اندر تکرار کے ساتھ بار بار آئیں وہ بھی نکال دیں اور جو بخاری مسلم کے درمیان مقرر ہیں کہ درمیان دونوں میں مشترک مکرر ہیں اگر ہر حدیث کو بخاری سے بھی اور ہر حدیث کو صحیح مسلم سے صرف ایک ایک مرتبہ کاؤنٹ کریں ریپیٹڈ کاؤنٹ کریں تو کل تعداد بخاری مسلم کی ملا کر چار ہزار ہے اور اسی اصول پر باقی چار کتابیں ابو داود ترمزی نسائی ابن ماجہ کو ملا لیں اور ساروں کے تکرار نکال دیں تو حسف تکرار کے ساتھ کل سیاستہ کی حدیث دس ہزار ہے اب یہ محنتوں کا نچوڑ ہے جو آپ کو بتا رہے ہیں کل سیاستہ کی احادیث کا عدد بغیر تکرار کے دس ہزار ہے اب ایک طرف یہ رکھا یہ کہنا کہ سیاستہ سے دکھا دو میں اگلی بات کر رہا ہوں صرف بخاری مسلم کا کہنا تو ایک بات یہ شرط لگانا کہ صرف سیاستہ سے دکھاؤ ارے کیوں یہ کس اصول حدیث میں ہے یہ کس محدث نے قید لگائی ہے یہ آج دور جہالت کی بات ہے کسی امام نے یہ بات کبھی نہ کہی کسی محدث نے نہ کہی اصحاب حدیث میں کسی نے نہ کہی آئمائے اسماؤ رجال نے کبھی نہ یہ بات نہ کہی کہ صرف سیاستہ سے دکھاؤ ارے سیاستہ کے کی اسات کے اساتذہ بھی تھے وہ میں کل بتاؤں گا امام بخاری کے ایک ہزار اسی شیوخ تھے ایک ہزار اسی اساتذہ تھے کیا وہ سارے ناقابل اعتبار تھے غیر سکا تھے اگر حدیثیں انہوں نے روایت کی اور صنعت صحیح ہے تو کیوں نہ لی جائے امام مسلم کے شیوخ تھے ترمزی کے شیوخ اور اساتے ساتھے اگر انہوں نے نہیں لی ان کے شیوخ نے لی تو کیوں نہ لی جائے دار کتری کی صنعت اگر صحیح ہو تو کیوں نہ لی جائے مصنف عبد کی صنعت صحیح ہو تو کیوں نہ لی جائے ابن ابھی شہبا کی صنعت صحیح ہو تو کیوں نہ لی جائے دارمی کی صنعت صحیح ہو تو کیوں نہ لی جائے حاکم تبرانی کی صنعت اگر صحیح ہو تو کیوں نہ لی جائے امام اعظم ابو یوسف کی امام محمد کی امام احمد کی شافی کی مالک کی اسناد صحیح ہوں شرط حدیث پر تو کیوں نہ لی جائیں یہ شرط لگانا کہ صرف بخاری اور مسلم سے ہو یا صرف سیاستہ سے ہو یہ شرط فقط علم اصول حدیث سے بے بہرا اور جاہل ہونے کی علامت ہے اس لیے کہ میں نے بتایا اگر یہ شرط لگا دیں تو کل سیاستہ میں تکرار کے بغیر صرف دس ہزار احادیث ہیں تو کیا آکا علیہ السلام سے صحیح احادیث دس ہزار ثابت ہیں صرف اور امام محمد بن حمل جو یاد کرتے رہے اور سات لاکھ احادیث کی تعداد بن گئی اٹھائیے امام سیوتی کی کتاب تدریب الراوی تدریب الراوی اصول حدیث میں وہ نقل کرتے ہیں امام ابن الجوزی بھی نقل کرتے ہیں سات لاکھ حدیث امام احمد بن کو یاد تھی اور چالیس ہزار تو انہوں نے اپنی مسند میں روایت کی اسی طرح ابن حجر رسکلانی نے اس کی تفصیلات بیان کی اور چار ہزار حدیثیں جو میں نے کہا بخاری مسلم کی بغیر تکرار کے امام اب الفیض محمد بن علی الفاسی نے جواہر الاصول میں اس کی تصریح کی ہے پھر اسی طرح میں جو آخری بات کہہ کر آج کو ختم کر رہا ہوں یہ اصول حدیث کی علامہ قاسمی امام جمال الدین قاسمی کی کتاب قواعد التحدیث ہر چند کی چیزیں مقدمہ ابن صرا میں بھی ہیں تدریب الراوی میں بھی ہیں نخبت الفکر کی شروع میں بھی ہیں ابن حجر مکی کی شروع میں بھی ہیں بے شمار کتب امام مناوی کی شروع میں ہیں اصول حدیث کی ہر کتاب میں آپ کو یہ بات ملے گی مگر بڑا نظم اور جامع طریقے سے بیان کیا وہ کور ان کا پڑھ کے سنا کے ختم کر رہے ہیں آج علامہ الامیر الکبیر جو عظیم محدث ہو گزرے اور جن کے ذریعے سے بے شمار تر حدیث کی اوپر جاتی ہیں وہ بیان کرتے ہیں یاد رکھ لیں وہ بیان فرماتے ہیں یہ قواعد التحدیث صفہ ایک سو اٹھارہ علامہ جمال الدین القاسمی اور اس کو تو غیر غیرمقلد لوگ اور اہل الحدیث اور صدفی لوگ اور دوسرے مثلا کے لوگ آپ سے بھی زیادہ مانتے ہیں ان کو مقتدا مانتے ہیں اس لیے میں نے ان کا حوالہ چنا وہ فرماتے ہیں یاد رکھ لیں کہ بخاری میں اب میں خلاصتاً بیان کر رہا ہوں بخاری میں جو کچھ درج ہے وہ کل صحیح احادیث کا احاطہ صحیح بخاری میں نہیں ہے اور پھر وہ بیان کرتے ہیں اس لیے کہ امام بخاری نے خود فرمایا کہ ایک لاکھ صحیح احادیث مجھے یاد ہیں اور دو لاکھ اس کے علاوہ تو فرماتے ہیں تین لاکھ امام بخاری نے حدیثیں یاد کی تو جو دو لاکھ علاوہ یاد کی وہ صنعت کو سمجھے بغیر یاد کی ہوں گی امام بخاری اسناد کو سمجھے پرکھے بغیر حدیث کا متن یاد کرتے تھے وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ہر حدیث متن سے نہیں صرف اسناد کے ساتھ یاد ہے تو اگر اسناد کو غیر صحیح دیکھا غلط دیکھا امام بخاری نے موضوع دیکھا منقطع دیکھا ناقابل اعتبار دیکھا ناقابل ثقافت دیکھا تو امام بخاری نے وہ حدیث یاد کرنے کی زحمت گوارہ کیوں فرمائی جس کی صنعت ہی ٹھیک نہیں ہے وہ یاد کی ہوگی جس کو یاد کیا ہے وہ سند صحیح ہوگی یا نہیں مگر درج نہیں کیا چونکہ اس کے لیے اس, اس کتاب کا خاص ایک معیار مقرر کیا تھا بس اس معیار والی لے لی باقی چھوڑ دی تاکہ باقی ایما درج فرما دیں گے لہذا یہ کہنا غلط ہے کتب حدیث میں تین لاکھ امام بخاری کو جو یاد ہیں یہ کہنا غلط ہے کہ صحیح بخاری میں کل صحیح حدیثیں آ گئی ہیں غلط نمبر دو آگے فرماتے ہیں اس قواعد و اصول حدیث میں فرماتے ہیں اسی طرح یہ کہنا بھی غلط ہے کہ کل صحیح حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں آ گئی ہیں یہ بھی غلط ہے بخاری مسلم دونوں کو ملا لیں تو وہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری مسلم نے یہ اہتمام ہی نہیں کیا کہ ساری صحیح حدیث کو صحیح ہین میں جمع کر دیا جائے انہوں نے یہ اہتمام کیا ہی نہیں آج کا کوئی مولوی صاحب کیسے یہ منسوخ کرنا چاہتا ہے ان کی طرف کہ بخاری مسلم میں نہیں تو ہم نہیں مانتے یہ بات انہوں نے نہیں کہی کہ جو بخاری مسلم میں نہ ہو وہ قبول نہ کریں نہ یہ بات بخاری نے فرمائی نہ مسلم نے فرمائی کسی اور کو کیا حق ہے کہ یہ بات کہے تیسری بات امام سخاوی فت المغیس میں امام سخاوی وہ بیان فرماتے ہیں کہ دونوں نے حتیٰ وہ حدیث جو ان کے معیار پر بھی پوری اترتی تھی جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے معیار صحت پر پوری اترتی تھی امام سخاوی نے کہا کہ وہ ساری حدیثیں بھی بخاری اور مسلم نے اپنی دو کتابوں میں درج نہیں کی توالت کے خوف سے اگر ان کو بھی درج کرتے تو یہ کتابیں اتنی اتنی بننے کی بجائے کئی کئی جلدوں کی زخیم مجلدات بن جاتی لہذا جو ان بخاری مسلم کے معیار پر پوری تھی اونچے درجے کی صحت کا درجہ رکھنے والی وہ بھی درج نہیں کی توالت کے خوف سے یہ امام صحابی نے فتح میں اصول بیان فرمایا فرمایا شیخین نے بھی اہتمام نہیں کیا تاکہ محدود کتاب بنے بہت زخامت میں نہ چلی جائے یہ اہتمام فردار کتنی نے اپنے جز میں کیا ہے بیان کیا ہے اور دیگر امہ نے بیان کیا امام حاکم نے اہتمام کیا ہے امام ابن حبان نے بھی اس کو بیان فرمایا ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ بخاری مسلم کی شرائط پر اس لیے صحیح میں لکھا جاتا ہے ہاذ حدیث الا شرط الباری امام حاکم لکھتے ہیں ابن حبان لکھتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے بخاری کی شرط کے مطابق کبھی لکھتے ہاضا حدیث السلہ شرط المسلم یہ شرط مسلم کے مطابق حدیث صحیح ہے کبھی لکھتے ہیں ہاذ حدیث اللہ شرط صحیح ہے شرط شیخین یہ بخاری مسلم دونوں کی شرائط کے مطابق صحیح ہے کبھی لکھتے ہیں آزا حدیث الا شرط ان دو کے علاوہ باقی شرائط صحت کے مطابق یہ حدیث صحیح ہے تو صحت کی سات قسمیں حدیث صحیح کی سات قسمیں ہیں تو فرماتے ہیں یہ کال غلط ہے کہ صرف ان پر مدار کیا جائے اور حت کہ امام حاکم نے فرمایا کہ امام بخاری اور امام مسلم میں سے کسی نے یہ حکم یہ امام حاکم کا قول ہے امام حاکم مستدرک میں روایت کرتے ہیں مستدرک جلد اول سفدوں پر فرماتے ہیں امام بخاری اور مسلم میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ جو حدیث ہماری کتابوں میں نہ ہو وہ نہ لی جائے امام حاکم نے کہا لہذا یہ کہنا جہالت ہوگا فرماتے ہیں لم كما ولا واحدم منہما نہ دونوں نے یہ بات کہی بخاری اور مسلم نے اور نہ دونوں میں سے کسی ایک نے یہ کہا سكھ من الحدیث کہ جو حدیث ہم نے تخریج نہیں کی اس کو قبول نہ کرنا وہ صحیح نہیں فرمایا یہ تو تھوڑی سی لی ہیں ان کے علاوہ ہزارہ اور لاکھوں احادیث سیاح موجود ہیں اور آپ ان پر اعتماد کر سکتے ہیں جب اس چیز کے اوپر ہم نے قاعدہ کام کر لیا تو پتہ چلا کہ امام بخاری کو صحیح بخاری کو اس تناظر میں ریکھ رکھتے ہوئے ایک کتاب حدیث کی کہ جو حدیثیں اس میں آ گئی ہیں جو حدیثیں اس میں آ گئی ہیں حسر نہیں ہے جو حدیثیں اس میں آ گئی ہیں وہ اپنے اسناد کے اعتبار سے درج حیثیت میں سب کتب کی حدیث سے آ ہے یہ مقام ہے بخاری کا ایمانداری اور عدل کے قائم اصول پر جو اس میں لے لی ہیں وہ درجۂ صحت میں ان کے اسناد سب سے اونچے ہیں اور پھر مسلم کے ہیں مگر ہزاروں لاکھوں حدیث اسی معیار پر بھی اور اس معیار کے علاوہ بھی صحیح ہیں جو بخاری نے یا مسلم نے نہیں لی یا سیاح نے نہیں لی اور دیگر عیمۂ حدیث نے لی سو ان کو ترک نہیں کیا جا سکتا کیوں کہ خود یہ بخاری اور مسلم ان سے لیتے تھے یہ کل ان کو انشاءاللہ بیان کریں گے ان سے لیتے تھے تو آج کی گفتگو گویا اس دورہ سعید بخاری کے مقدمہ پر اور افتتاحیہ پر ختم ہوئی اس کا ایک سوال رہ گیا کہ امام بخاری نے امام اعظم ابو حنیفہ سے روایت کیوں نہیں کی کل انشاءاللہ شاء اس موضوع سے شروع کریں گے اور فوری بعد پھر بخاری شریف کا جو سب سبکن, سبکن اور حدیثاً حدیثاً دورہ ہے وہ شروع کر دیں گے اللہ تمارا کا تعالیٰ ہمارے حال پہ لطف و کرم فرمائے اور ہمیں حدیث کی صحیح فہم اور معرفت عطا فرمائے اور روایت و درایت دونوں نعمتوں سے مالا مال فرمائے وما علیہ نابلا